محضرات, یہ محضرات جو آپ سماعت فرما رہے ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا محمد سعید احمد اسد فیصل آبادی اور مشہور دیوبندی مناظر یوسف رحمانی کے درمیان مورخہ دو نومبر انیس سو ستاسی و پیر پاد نماز مغرب موزافیم کا سر ضلع چکوال میں منعقد ہوا جس میں خدا قدوس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کریمین کے صدق اہل سنت کو فتح مبین عطا فرمائی من ومن سجئات من فَلَا مُضِلَّ لَهُ ونی سجی فَلَا بل لَهُ بل فلاح دن إِلَّا اللہ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ هو نشاد ان سيدنا ومولانا ملجانا وملاوان سيدنا ومولانا حي مكان صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وتبارك وسلم عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان ساری نو سب کل مولانا العظیم بڑی محبت سے دوسری پڑھ لیجیے برکت ہو گئی ہے جب بھی کوئی جنازہ ہوتا ہے پہلے سنت جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں جبکہ ان ہمارے دیوبند جنازے کے بعد دعا مانگنے سے منع کرتے ہیں آج اس مسئلے کو ہم نے ثابت کرنا ہے آپ حضرات نے سننا ہے اور سننے کے بعد اللہ نے آپ کو عقل دی ہے فیصلہ فرمائیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے دیکھیے سب سے پہلے دلیل ہوگی اللہ کے مقدس قرآن مجید سے اس کے بعد ان اللہ عزیز دلیل ہوگی صحابہ نبی کریم علیہ السلاطو وسلام کے اپنے عمل سے اور صحابہ ارام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے عمل سے پہلا نمبر قرآن کا ہے میں قرآن پڑھوں گا میں رحمانی صاحب سے مطالبہ یہی کروں گا کہ آیت کا جواب آیت سے دینے کی کوشش کیجیے حدیث کا نمبر بعد میں آئے گا اس کے بعد اگر کتابوں پر چلنا ہوا تو کتابوں جو ہیں کتابیں ان شاء اللہ ان کا نمبر تیسرے مرتبے پر آئے گا ہم اللہ کا قرآن میں نے آپ کے سامنے تیسرے پارے کی سورہ بد کی ایک آیت پڑھی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم مسا الا فلا تن حبیب پیارے ان بندوں کو کہہ دیجئے کہ جب بھی کوئی سوال یہ آئے کہ میں بالکل مزید اجما نہیں کر رہا شاید آپ کچھ اور کہنا شروع کر دیں ابھی پیارے ان سوالیوں کو جب بھی کوئی سوالی آئے سوال کرنے والا آئے مانگنے والا آئے تو اس کو چھڑکنا نہیں ہے اس کو تم نے منع نہیں کرنا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے کہ سوالی کو منع نہیں کرنا چھڑکنا نہیں ہے اس پر فتو تم نے نہیں لگانا ہے آپ دیکھیے آپ سے کوئی دوڑا نے مانگنے آیا اللہ کا حکم آ نہیں دے سکتے ہو مت دو لیکن چھڑکو نہیں تو چارا نے مانگنے آیا نہیں دے سکتے ہو نہ دو لیکن اسے جھڑکے مت مارو یہ تو تمہارے ہم مانگنے والوں کے بارے اللہ کا ارشاد ہے جو تم سے مانگے اس کو مت جھڑکو رحمانی صاحب اگر جنازے کے بعد ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کیوں جھڑکتے ہو سوچو اور اس کے بعد میں یہ رد کرتا ہوں رب خود تو کہے اے بندے جب تجھ سے کوئی مانگے تو اس کو جھڑکنا نہیں رب اس سے مانگنے والے کو کیسے گرکے گا آیت نمبر ایک اب دوسری آیت اللہ تعالیٰ اس بات پر مارتا ہے انادہ کسی پشو یہ تو بتاؤ مشی کو تم نے بتوں کو اپنا معبود بنایا تم نے بتوں کو اپنا علاقہ پروگریکار مانا مجھے یہ تو بتاؤ تمہارے یہ معبود بہتر ہے یا وہ اللہ جو لاچار کی سنتا ہے چک سے کچھ اور لاچار کی سن کر اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے قرآن کی اس عادت سے معلوم ہوا لاچار کی سننے والا اللہ جب بھی لاچار اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے اب ذرا دیکھو نا بھائی ہو گیا بیمار تو بھائی اس کا چارہ کرتا ہے بیٹا بیمار ہو گیا تو بیٹے کا باپ چارہ کرتا ہے بہن بیمار ہو گئی تو بہن کا بھائی نے چارہ کیا لیکن جب روح جسم سے نکل گئی اب بندہ علاج سے لاچار ہو گیا لاچار ہو کے اب وہ کیا کرے اللہ فرماتا ہے ارے جو بھی لاچار ہے اللہ کی مار کر ہمیں مانگے تو صحیح ہو یوجی سو ارے یہ تو بتاؤ کہ لاچار کی سننے والا کام ہے جو کہ اس کی تکلیفوں کو دور کرے ارے رحمانی صاحب جنازے کے پہلے بھی مرنے والے کے عزیزوں کارب لاچار جنازے کے پاس بھی مرنے والے کے عزیز و اقارب لاچار اور جب لاچار رب کی بارگاہ میں دعا مانگے یا اللہ ہمارے اس بھائی کو بخش دے بتاؤ اللہ کیسے قبول نہیں کرتا یہ تو اللہ کا فرمان ہے اب دوسری آیت بھی سنیے اللہ تعالی شام کا مت اللہ سبحان اللہ تم لو جنازہ پڑھنے والوں جنازے کے بعد آنے والوں اور جو بھی تم ہو اللہ کی رحمت سے نا امید فرماتا ہے اللہ ایمانداروں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ ایمانداروں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے اگر اللہ جنازے کے بعد دعا قبول نہ کرتا تو اللہ کہہ دیتا جی بلین اللہ باطل جنازہ ارے پیچھے تو میں بس تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں لیکن جنازے کے بعد تمہاری دعائیں نہیں سنتا اللہ یہ کہہ دیتا کتنی آئیں ہو گئی آگے اللہ تعالی عشاد فرماتا جی بلا تم میرے بندو مجھ سے دعا تو مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ادھر رکھوں اور مجھ سے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہا مجھ سے مانگو تو صحیح تمہاری دعا میں قبول کروں گا ارے جو لوگ الحمد لل الحمد لل رس لاتو صلی اللہ ہے <سلام> <سلام> اما بارہ میلہ شی بھائی کریم اللہ اللہ سام رام محمد رام محمد آئے بزرگوں دوستوں آئیو نوجوان ساتھی میرا اور مرے سے ہوگا نماز <سؤال> جنازے بعد دعا منگنا سب کو پہلے جو پڑھی ہیں دعوے کی وجہ کے ادھر وہ باز دعا واسطے دعا باد جنازہ واسطے لگ سو کنگا پڑی نے جنازے کا نمزہ ہوجود ہے نہ الفاظ پرانے مزید اگلا کلکر دور نہیں منا دے جنادے کا لمحے آج تج سلادم جناد ہوے جلا دی نماز سناتم جناد ہوے تو یہ چھٹے پہ لے نماز جرادے تو بعد دعا محرض دعا پڑھنے پڑھنے امر سارے امت سارا پلا تنہار نماز جنادے کا لفظ ہے کوئی نہیں اگر منگا چڑی دعا جنادہ منگا نہ چھڑکو یہ لفظ ہے پتا نہیں مارے نماز جنادے تو بعد گوا منگا نہ اگر کا ہے تو کوئی مطلب سارے واسطے ہے نماز کے واسطے نہیں کہ نماز جلاتے تو بعد دعا مطلب دعا ہے کا بھی وہ لہٰذے باتیں مسلمانوں کو یہ دعا کی نہیں ہوئی نماز بعد دفن کو پہلے دعا سنت سنتے باجے فردے دے نہیں اگر یہ کس طرح اگر جائجے نجائجے اس کی دعوے بھی بزار تسا کڑھوا کے لفظ سنات الجنازہ نماز جنازہ خوب پھر دعا قدم ہوئے گا اگر یہ نہیں تو انہوں اندر نماز جنادے تو بعد سلام ہونے تو پہلے کو پہلے دعا منگا چھڑکو اگر یہ لفظ کی تحریر نہ کروگر کے فلمان کو صحیح تو بخاری تو پہلو مسلم کر لو دلچسپی تو پہلو یہ خروتا ہو گیا کہ یہ کریے آئےت نماز جراتے کے بعد تو آپ منگل والے واسطے لادر ہوئی کام نہ ہارا کس جیتے اگر بخاری مسلم مسلم چاہ لو اگر داؤدی کرلو اگر ماجد کرلو لو نسائیت کرلو لو تحریت کر لو مسکادی کر لو مارے کرلو کر لو مسر میں محمد کر لو ایرنے ماجد اگر انہوں کتابیں موجود ہوئے قرآن میں لمبا ہر موجود پانی اس طریقے مطلب جہا سا نہو نہ انہوں گرم کو غلط یا سب لفظ بولو اس اے ای نے اور یہ تصریح اے نہیں کہ نماز تو بعد دعا دے وہ نہ جڑو امن نجیب اور مسترد ادا تھا اگر اس آیا کے اندر بھی کہ جڑا بھی پریشان ہے جڑا بھی پریشان ہے وہ میرے کو دعا منگے تو میں وہ قبول کرنا جب دا اور لفظ نمازے شنادے کا ہوگی تا بھی اے جتے میں نہ جتے میں ہرا گلابی تحریف نہ کرواشان کری باہمی کریم کری اور اس کا دان اگر شانے رضو بھی نماز جنادے بعد اٹھا کے دعا منگنا دخل تو پہلے ہے بخاری چوکیو مسلم چو کر دوں گا اگر یہ کال لگوت کی اگر یہ سارے حضور بھی توی کا اگر اس لیے بندہ مسلم کٹو مسلم کو سے بندہ سنگیت کرو سنگیتوجے کٹو نسائی چیاسی طرح کو جہاں جہاں مرض دیا آئیں مرض دے تو خود ملک ہوئی جہی تمہیں تارغیم کی کی نماز جرادے تو بہت دعا ہاتھ اٹھا کے اگر اس متعلق قرآن دفعہ موجود ہے نماز لراد ہاتھ اٹھا کے دعا, مانگو پھر دعا, مانگو پھر دعا مانگا کو چکو اربی بم اے بھی بنا کے بھی اس کو نالی چوکا جو میں مرتا آلے میں دیکھ لو تو ول بھی جو شاید سچے ہو بھی ہوئی سارا کئی بات بھی سانے امی بنی اے یہ بھی سننے رجوع دے امن وجیب اور مستقف ہے درد موت والی ہوئے گی قرآن کی تصویر قرآن قرآن کی تصویر مسلمان قرآن کی تصویر اگر ارانداری اگر نیچے مسلمان شروع نہیں تو لفظ نہ آیا جانا آیتوں پڑی گیا تعلیم اور یہاں آنے اکثر لکھے ہوئے ہیں تجربہ بھی پڑے ہوئے ہیں باندھے ووٹر بھیان بھی بخاری تو کرام چشمے مارا ہوا مسلم تمہیں چشمے مار ہو سن دلے والا جب تریجی کو کٹو رانی چشمے ماراجن دلیہ چھا ابو دادی تو کرانی چشمے مار ہو سن دلے والا شادی سارے تو نماز دوارا نما جنادے تومن پہلے ہاتھ اٹھا کے جی اردو بنتی ہے تو سمجھ جاؤ وہ بنا کے پورا مزید ایک بار کر دے دنیا سوچیں جیسے سفر ہوگئے قلام کی دہائی نہ کرو قلام کی تحیل پہلے آپ نہ کرو پرانے وزیر کی آیادی دیکھ لو دی وزیر کی آزاد پیغمبر موجود ہوئے گا اگر قرآن میں ایسی قرآن میں جہی آیات ہوئی ہیں یہاں نسو اگر اپنی مارتیاں بخاری تو کر دو یہ مسلم ہو گیا کہ ڈریاں بخاری کا ریکوری مسلم تو محمد رسول کریم خلے و آل ہی وساط ہی ازمین میرے دوستو بزرگو ابھی تو میں نے پہلی تقریر کی ہے اتنا یاد نہیں رہا کہ میں نے آئے پہ کون کون سی پڑھی ہے آپ نے یہ بھی شروع کر دی تھی مونی صحیح صاحب مجھے عجیب و سر وقت دائیں اضاف کا شان نظور بتائیں رحمانی صاحب ابھی تو یہ آئے میں نے پڑھی نہیں ابھی تو پڑھوں گا انشاءاللہ شاء اللہ گا ہاں ان سنو دوسرا رحمانی صاحب نے میری پیش کردہ آیات پر میرے استدار پر جرا کرنے کی کوشش کی کہا قرآن میں یہ تو آیا ہے کہ سائل کو مت جھڑکو یہ کہاں آیا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والے کو مت جھڑکو یہ کہاں آیا ہے اتنا تو آیا ہے ام میں یوجیب مسترہ کہاں ہو لاچار کی کون سنتا ہے یہ تو میں مانتا ہوں لیکن یہ کہاں آیا ہے کہ جنازے کے بعد دعا جو مانگنے والا ہے وہ ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا سیاب کرام نے تمنا کی اور سنو شان نظور رحمانی صاحب شان نظور شان نزور کرتے ہو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا سیابائی کرام نے سوچا کاش ہمیں یہ پتا چل جاتا کہ اللہ کون سے وقت کی دعا سنتا ہے تو ہم اس دعا کو اس وقت دعا مانگا کرتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی آئے تناظم تو ہماری کری Oh, dearie, boy. جنازے کے بعد دعا قبول نہیں کروں گا بتائیے تو صحیح رحمانی صاحب جرا قرآن تو پڑھ لیجیے مجھے کہتے ہیں رحمانی صاحب کہ توں تحریف کرتا ہے قرآن کی قرآن میں سے نکال دو رحمانی صاحب آپ نے مجھے بتانا ہے اللہ فرماتا ہے ساحل کو مت جھڑکو تو بتائیے جنازے کے بعد دعا مانگنے والا ساحل ہے کہ نہیں اللہ فرماتا ہے میں لاچار کی سنتا ہوں تو بتاؤ چارو میری رحمت سے نا امید نہ ہوگا اور مجھ سے مانگو تو صحیح میں تمہاری بخش کر دوں گا ہم تو اس لیے یہ ہیں کہ مولا ہم نہ چار مولا ہم سوالی تیری بارگاہ میں آ گئے رحمانی صاحب کی اصل میں یہ پرانی عادت ہے ابھی لفظ نہیں ہے لفظ دکھاؤ شاعر کا لفظ تو مانتا ہوں ہاں کل جناز لفظ نہیں ہے یہ اسی طرح سلام پرو اللہ کا یا محل آمن آمنو تمہارے ہے بس تسلیمہ تو ساتھ یا کیا کیوں نہیں آمنو کو کہا ہے رحمانی کو تو کہا نہیں رحمانی کا نام لکھا اور سائن میں تم ہوا محمد محمد جس طرح اصول والی صاحب نے آخر کہ یہ آیتان میں پڑی آئی اجاز سال ہے بات نہیں سن نہیں پریم نہیں پڑے وہ جی بولتا پوری آج آیت دشا کرنا پڑھی ہوئی باقی یہ بھاگ پہنچتا ہے کہ میں اگر مزاق دعوے کی وجہ کرو تو مشان مضرو سکوں اسے مقام سے بخار اگر یہاں آیات بڑی رات اندر نماز جلادے لفظ جہاں تجیقہ بنتا ہے موجود ہے گل <سؤال> مکتی تو سی آخرس نماز جنادے سلام کرنے کی گل نہیں ہوئی آخر کام ہے مسلم مسلم تسلیمات ایمانداروں نبی رہ سلاب کو سلام دے و کو سلام بھیجو جا کے یہ آن رامانی میرا نام نہیں میرا نام قرآن سے پڑھ کے ہلے میں یہ دعوی نہیں کبھی سمجھنا پیغمبر کو بعد کسی دبئی نہ نہیں ہوئی میرا کی گل ہے کی نشر شاید ہی ہوئے اس واسطے اپنے مطالبے پہ کر لینا گل یہ کہ جاوا بنوایا جائے اس دعوے کے مطابق کہ نماز تو بعد <laughs> سلام پھر بعد دبن تو پہلے ہاتھ اٹھا کے یا ویسے بغیر ہاتھ اٹھایا دعا منگنا چاہیے یہ جڑے کے تو منگل تھی آتے اور شاہ شاہ کو پوچھو تو وہ مطابق جگہ پڑھ کے جی تصاویر پرانی مجید تو پڑھ دے امت شاہ تنہا اپنے امید <سلام> شاہج نہیں ہوں نماز جناب دعا پڑا سال تزیر شاید یہ ہوں یہ تفصیلات نماز جلادے تو دوارا سائل یا پتہ چل گیا امت شاہ بلا سارے نظر یہ ہے کہ نماز جلاتے اسلام کرنے کو بعد دفن تو پہلے جب منگل والا سائل ہوں وہ چل گیا کرو بخاری اسے کتاب کو سیل تو کر دو اپنے رجسٹر کھلا قرآن مزید تو کر لو یا بخاری تو کر لو اگر پرانی مزید چل رہا بخاری چیزیں کھڑا اسے کرا مجھے کھڑکیوں ساری نظر پوچھ رہے ہیں وہ جیب وہ دعوت ادا ते लग तुना नहीं पढ़े चलो तो यही मान लो मंगा मैं, से ना से बता दे। मैं पर इस्तेमाल करते हैं पता लगा भी आप बैठे कबूल करने की बजाय मंगने का लव जाएगा इस बात आकर सुन लगे फरमाना कहीं एल मैं नहीं आखे फिर तुम पता लग जाएगा लव संपादा के निशानी फरमा گل ہو رہی ہے کہ نماز جنابے تو بعد سلام پھر جان کو بعد دفن تو پہلے ہاتھ اٹھا کے یا بغیر ہاتھ اٹھایا پرانے وزیر کو تجا ایک دے اٹھایا کڈو نماز جناد موجود ہو نماز جنابے تو بعد کی ہوئی دفن تو پہلے کی ہوئی ہے جب دفن کو پہلے تو آیات جا دے یا نماز جنادے کے بعد دار ہے اس پرنے وزیر کی آیات بھی جنادی تو یہاں مقام کو کٹ مقامات دور نمازے شنا نماز شنادے دعا کے دفن کو پہلے والی دعا نہو اے آپ جاتی نہ کرو قرآن وزیر کی یہاں حیات کا شانے نظور آپ چلتا بیان کرو اے تاریخ رائے تفسیر تفصیل رائے ہے کہ چھڑکو نماز جنادے تو بعد جا م نزد یہ نزدیک کیا ہوتا ہے رحمانی صاحب اس طرح کی بات نہیں کرتے میں نے پہلے کہا رہمانی صاحب مذاق کرنا آسان تانے دینا آسان، کا جواب میں کوئی مائی تناب پیدا نہیں ہوا ہے میں نے پوچھا کے بار کا ہمیں مانگنے والا سائل ہے یا نہیں تو آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا مجھے شان مجود دکھاؤ مجھے کہ مجھے آپ نے یہ فرمایا کہ جناب یہ کو ہارا دکھاؤ جنازے کے بعد دوا لفظ دکھاؤ حضرت صاحب قرآن کی بہترین تفسیر خود قرآن ہے میں پوچھوں کہ جنازے کے بعد دوا مانگنے والا یہ سائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایزا سا اللہ کا ایبا امی پر سا علا کا سل کا سا کا جب بھی تجھ سے کوئی سوال کرے اور سوال کرنے والا کون ہوتا ہے سائل اللہ نے فرمایا حقیقارے جب بھی کوئی سوال آئے مجھ سے کون رحمانی صاحب اس کا جواب دیجیے آپ کے دل میں قرضی اضا دوں اس کا جواب آپ کے دل میں اس سے دعا مانگو میں قبول کروں گا مجھے بتاؤ اللہ نے کہا کہا ہے کہ میں باقی اوقات میں تو دعا قبول کرتا ہوں لیکن جنازے کے بعد ماں بدولت آرام فرما ہوتی ہے اس لیے ہم دعا نہیں سنتے یہ آپ سکھائے نا اللہ کی تو یہ جی ہے اللہ اللہ اللہ الح القا خوشی سن تم اللہ اور اللہ کو تو نیچے اللہ کو تو بند ہو جی اللہ کی بارگاہ میں اللہ تمہیں اور سرحمانی صاحب میں ان شاء اللہ میں کر چکا ہوں پہلے نمبر پر قرآن کی آیتیں آئیں گی اس کے بعد ان اللہ نبی کریم علیہ السلام کی نجی پھر سے بڑے کرام کا ان شاء اللہ نزیز عمل آئے گا رحمانی صاحب مہربانی کر کے ایک آئے پڑھو پہ صحیح کہ جناب جنازے کے بعد گلاب مانگنا حرام ہے پڑھ کے تو دکھا ارے سور کا گوشت کھانا حرام پرول میں صاف آ گیا سور مت کھاؤ صاف آ سور حرام ارے گدا کھانا حرام کملی والے نے صاف فرما دیا کہ ہمار کھانا حرام ہے جو جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں اس کا نام آ جاتا ہے رحمانی صاحب ٹماٹر جائز ہے کھانے مجھے ذرا قرآن میں دکھاؤ تو صحیح ٹماٹر کا لفظ آیا ہو دکھاؤ تو صحیح یہ عجیب آپ کی منطق ہے ارے اس کے بعد بتائیے بھینس کا دودھ پینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے لیکن مجھے بتاؤ رحمانی صاحب قرآن میں بھینس کا لفظ ہو حدیث میں بھینس کے دودھ کا صحیح ارے ابھی تو میں بتاؤں گا چمڑی والے میں ہاتھ اٹھا کے گراجے کے بعد تو ابھی بتاؤں گا میں ابھی برتن کے نہیں ہوں کا جواب تو جیتے تفریحات رہمانی ساتھ بعد میں آئیں گے ان شاء اللہ حضیب اور سنیے جہنم قیامت کا دن ہوگا سنو قیامت کا دن ہوگا جہنم سے کچھ لوگ بولیں گے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا آخری جنہ منہا یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال والملہ اگر ہم پھر یہی کرتو کریں تو ہم ظالم ہے یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اور تین نے کیا فرما رہا تو اللہ فرماتا اللہ سیدا مولانا محمد بالا آر بالا آر سیتا مولانا محمد عبال وسلم دوستکر شہد صاحب بڑے اچھے پیرتے ہیں اپنے بکاؤ اپنے گمانے میں جیسے پڑو گیا اتنے اعزاز کرتے ہوئے پڑکیاں میں راج نہیں کیا جس طرح تر انداز گاڑ کرتے ہیں پائے جس طرح میں کرنا چاہتے تو پھر کہ ہم گا کے شرابت کرو شرابت ہے نہیں پتا لگتا تھی آپ میں یہ الزام رہتے کافی تفصیلات میں آتا بخاری چکن نگر مذہب مسلط اگر جناب کا انسان منگاؤ گیا اندر اللہ اللہ ہو سین تو بنا نہ جناب رہی ہے اے جہنم تو رباج ہے ربا سالوں کا نماز جگہ تو بعد کی دعا شرام سے تو بعد سمجھ تو پہلے یہ جمد سابت کر دوں تمام کا جلد شادت کرو گے لگے سابق کر دیا جب سبوتی نہیں نماز تبدیف کری کر پیش کر لو تردیف کروا پیش کر لو تبدیل کرو میش کرو تیاری جائے جواب دلو جی مدا ہر کی دعوی تما مجھے ہماری آیا کر نہیں سکتے کہ دوسری آت واہ دو آد مجھے آپ کر کے سارا رہو اور سارے نظر تیار کر دیا تمہیں تکلیف کیوں ہوا ناری کرنا کرنا دوسرے سے الزام دے دینا میرے سسران سے مداخلہ کرتے قرآن کی آئے تو جاب نہیں قرآن کی آیا تو پھر اس نے ہزار نہیں میرے چودی واسطے تمام تامو کر دینا اگر مسئلہ جہاں نے نماز جنادی ٹماٹر ہے دھوپ پیتا نماز جنادے تو ایک برابر ہے ٹماٹر کھانا ایک برابر ہے نماز چلا دے بات دوماٹر نے جنہیں نماز چلا دے مرداتوں سے مرداتوں نے بھی چھوڑو دوا نماز ہو جائے تو نماز کے بعد دعا میں کوشش کر صرف حضرت مجاہد نہیں کراتے اٹھاؤ تصویر درو منصور حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عباد کراتے ہیں اظہار فرقتا میں نت سنا سم سب سے دعا بس اللہ ارے بندے جب تم نماز سے فارغ ہو جائے تو اللہ سے دعا مانگ مجھے بتاؤ ڈرا گا مسلے مولا نام محمد محمد امار بڑا گور سمجھے ملے گا چاہیے مالی چاہیے سر بڑی یہ سلام د مبارک دو نمائز نمائشوں کا نماز جنادہ لمب ہو گئے بند رکتی ہے نماز جناد نہیں پہلے گلام چوکو ابھی اور گل بہت ہوئی کی کرنے چکے اگلا کرتے ہیں محمد والا رسول ہی کریم اللہ و وسحاط ہی اجمائن اماد رحمانی صاحب یہ تو کہہ دیا کہ معلوم ہوا اگر جو نہ لکھتے تمہیں علم کہاں سے لاتا یہ تو آپ نے کہہ دیا چلو جو انہوں نے لکھا ہے وہی مان لو دیکھا نا تم کہتے ہو پتا نہیں وہ کون مفسر اب ذرا تصویریں سنتے جاؤ آپ بڑا کہتے تھے شان نزول تو بتاؤ شان نزول بتاؤ کسی مفسر نے لکھا اب سنتے جاؤ اور یہ کون تصویر کر رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جنہوں نے براہ راست قرآن کی تصویر نبی کریم سے پڑھی حضرت ہے عبداس ومقاتل بلطلوی اذا فرغتا محنت سلا تل جب تم فرق نواز کے فارغ ہو جاؤ اور سلا دع جب تُو اپنی نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا میں کوشش کر رہے دیکھو تصویر ابو سعود ہے اسی طرح تصویریں کتنی ہے فائدہ من کا سب اے فارغ تھا دعا جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں کوشش کرو اے اب سنتے جانا جنازہ جنازہ جنازے کی بات کرتے ہو اب میں پوچھتا ہوں جنازے کا نام سلاد کس نے رکھا بخاری شریف ہے کملی والے نے جنازے اگرچہ اس میں رکو نہیں اگرچہ اس میں سجود نہیں لیکن کرے کیا کنگلی والے نے جنازے کا نام سلاخ رکھا سلاخ ہے اور قرآن کی تفصیل نبی کریم کے صحابی کرتے ہیں سلادے کا جب اپنی سلاد سے فارغ ہو جائے سجتا ہی دعا تو دعا میں کوشش کر اب یہ اللہ کا شکر ہے ہم سنی لوگ یہاں پر یہ تمہاری قسمت ہے کہ تم ان کو روکتے ہو چاہتی لو جنی دن بتا سنو سنو سنو ہاں جگ کے بیٹھو فقیر کی باری آئی ہے سنو اور یہ حدیثیں میں ستاوا دار العلوم جو پند سے پڑھ رہا ہوں کملی والے کی حدیثیں تاکہ آپ کو ماننے میں تمل نہ ہو آپ کے دادا جی لکھتے ہیں فتاوا دار العلوم جو پند جلد پہلی سب ایک سو اڑتالیس سبو ایک سو انجا نمازوں کے بعد دعا کا سبوت سوال کیا ہے ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طریقے صحیح ثابت ہے یا نہیں اگر کوئی اس باتیں دعا کا قائل نہ ہو انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے اے سوال فرد نماز کو بہت آفس سب کے دعا مانگنا سابت ہے یا نہیں سجڑوں انکار کرے گا جو بندیاں کا خطوہ ڈتاوا کا ملوم جو بند جی چکا لی سفر ایک سو انجا کے اندر موجود ہے ان شراب سرزوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور برف دعا کے منہ پر ہاتھ پھیرنا احتیس سے شہیہ سے ثابت ہے ممکن اس کا اور بےخبر ہے سنت تاری کا سلمت ہو کر ملامت و ہے الحمد اما اللہ محمد سیل <سؤال> بگارے اس وجہ اور بھی فرد نمازوں کے بعد نماز جلاتے کے بعد ہی سہارے فرد نمازوں کے بعد فرض کو بعد بس اللہ عمر کو سلامت سر نہ پڑھ دے نماز اور فردوں کو باہر دعا پڑھ دیں گانے نماز جلادے کو بعد ہی نماز جلا دینے کے بعد بات نہیں باتیں ہو گیا قرآن کو دلیل نہیں حدیث مصطفیٰ کو دلیل نہیں اور حدیث کو بعد سارے سیابات تو بھی یہ تک کو دلیل نہیں ان پر فٹاوا ڈال لوں دے منگ اور بھی اگر یہ قرآن کی تفسیر ہے بقول باغی سمجھا وسلم مسفر کے بیان کرنے کے نماز جگہ کو بعد کی گوا مگر اے ہے نماز فرض کے دعا نماز جناب کا یہ فرض تو بعد ہی ہوا ہے مسئلہ ہو جائے اسی بات مسئلہ نماز دھاتا سیٹ کرتا نماز دلانے تو بعد بھی دعا سلام پھران تو پہلے بھی دعا یا سلام پھران تو بعد ہی دعا یا دبن تو پہلے بھی دعا یا دبن تو بعد ہی دعا یہ کوئی لگتا ہے پرانی چوکو آیاز بری آدادی چاہیے نکلتا یہ آیاز کوئی نہیں حدیث بخاری تو پڑھ رہے مسلم تو پڑھ رہے اور سنا تک آئے اجاف فرق سنا تک جنازہ نہیں گھر مسلم سنا تھی ہو رہے جنازہ ہو رہے ایک دوسرے قیاس اپنی مرضی نیاس مارک نہ کرو اور اپنی تفصیل نہ کرو قرآن کی آیات تو پہلے جاؤ گے سر اگلے دیا ہوا یا اخراج کرو گے قرآن کی آیات تو نہیں پھر عزیشے مسفا کے کیونکہ دیا ہوا عزیشے مستفا کے کرو گے انسان کرو گے نہیں پھر ابھی کیونکہ دیا ہوا شام ہوئے نیوں پہ قرآن کی حیات نہیں مسفات نہیں ارے شامت نہیں کہ آپ نے نیا کامر سن جانا اظہار فراتا منسلاتے کا ہوئے اظہار فراتا مسلات جنازہ کے ہوئے عذاف فراتا منسلات جنازہ بڑھو بخاری تو بڑھو مسلم کو بڑھو بتائی سیاسی کا کم کر دے سیاسی کا کم نہیں کر دے اور اسے جی تفریح میں تو کیا تو جو آئے قبر پھر ہے میں بات کر لا کر لا میں چار سات دوست خاص کرنا ہے کہ اور بہادر جرادہ نہیں دع بادل جنازا نہیں آزاد دعا بہادر جنازہ نماز پڑھیے دعا بہادر جنازہ چڑیے نفم کو پہلے جڑیے سبوت چالے اگلے چنی ہے وہ نبد زبے سل سلیہ شول ہی کریم ہلوح والا آدھی و ساتھی یجم میرے دوستوں بزرگوں میں نے آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کی دس دائلیں سابش کی میں پوچھتا رہا بتاؤ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے یا نہیں بتاؤ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاکار ہے یا نہیں بتاؤ کیا میں یہ نہیں کہا کہ جب بھی دعا مانگو گے میں دعا کو سنوں گا جواب کوئی نہیں مہمانی صاحب ادھر ادھر کی مارنے سے بات نہیں بنے گی سنگل میں نہیں سو رہے مانی صحیح دشک سے مناظر کر رہے ہیں <laughs> ہاں اور سنتے اٹھا لیا گھر دار جنازے تو بعد دکھنا پہلے کی گل کرو لو جنازے تو بعد دکھن تو پہلے کی گل پتا دار روم جو میں پیش کرتا دیا جی نہ ہوٹا ہوگی جنازے تو بعد میاں صا منگو کیوں نہیں راستے کیوں سنو قبل نماز ترازا قبل تفل چند مسلموں کا انسالے کے لیے سورت خاتحہ ایک بار اور سورج ناخ تین بار آہستہ سے پڑوں اور امام جنازہ جب کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر سواد کرنا شرل درست ہے یا نہیں سوال چھوڑ لگے جواب آپ ستاو آدمی جو پنج پنکھ سب اب اس میں کچھ فرق نہیں ہے اسٹیپ د لیکنبہ درازے تو بعد رخت بکھاؤ دخن رقد بکھاؤ رحمانی چڑے انہوں نے قرآن حدیث کے خلاف کتنے میں صحیح کہہ رہا کیا رحمانی صاحب ایسی ترتیب کرو کیا ترتیب میں اپنا ٹائم تہن د و مولانا محمد وسلم ایک گھر موقع قرآن تو دری نہیں ایک گھر بھی موقع حدیت تو دری ایک گر بھی موقع تو لے لے سال کو ہم نے فٹاوت آدمی اور وہ بھی جنادے کو بات آج انسپائر ہوئے آج انسپائر ہوئے آج انسپائر نہیں وہاں امام جنازہ یا دوسرے کو جو مختصر سے منگا کہ یہ نہیں نے اپنی ترکی کا پتا لگتا تو کر کے حساب کریتا ہے وہ دیکھی لیے ستارہ سالوں جب جی ملک ہے یا نہیں وہاں بات ستارہ سال نو جبان بھی لکھا موجود بھی جب سابق کر لگ جانا تو مہنگا پیغا اور گڑی پھر تم پریشان ہوتے کی پردارا رہے کی کوئی داخل کرو گے پروگرام پریشان ہوگی خطاب ہے نسخہ نیجی کرنا ہے نیجی کرنا ہے سوا ایک سو سنتالی کے لکھنا موجود ہے باب مچھلی رنجا میں موجود ہے نمبر موجود ہے لا یادو نل مریت ہے بادر سلادل جنازت جش دے ہو زیادہ تبھی سلادل جنادہ دے لال یادو لل میے بادشر سرا دل جنادہ دے یہ ان ہو زیادہ تو باد ایسے نماز اندر یا نماز جی نماز جرادے جا رہے فن کے اندر کوئی چیز ایسی نماز وہ کرو وہ بھی نماز نہیں یہ جو نہ بادشاہ ہو رہے نہ آج ہو رہے یہ حرج نہیں ہرج نہیں بل کو آج اور کا سنت کا جب نماز جنازہ کا سلام پھر جائے اس بعد پیغمبر اے ان کے کو چو پہ نکل سی یہ لگے اور سواج ہے اور جائز کو سواب ہے یا نہیں ہوں جا جائز اگر سوا کا کاج نہ ہوئے تو ہم بھی کون ہوں حرج نہیں اگر میں کر دیا کپڑے تھوڑے جا پلے بجان سے نماز ہے شہر کے پیچھا کرو ہر جگہ جو نتیجے کو ایسی بھی نجاتو ہو گئے لاپارسا رہی اور فرقہ ہے تو یہ مطلب لا وارسا بھی کیا چھ ہوں کہ ایسے بنا ہو جاتا ہر جگہ ہر بھی پہلے سب پیش کرو محمد و وسلی و وسلم الا رسول کریم علیہ والا عالی و صحابہ اجمعین اما امراد فاؤز اللہ سمیل علی میرشان الرضیم بسم اللہ الرحیم اضافہ قریب عجیب دعوتان صدق اللہ الرزیم رحمانی صاحب میں نے ان دیوبندی حضرات کو جو شور بچا رہے تھے نہیں بھی جنازے کا لفظ دکھاؤ بات جنازے کا لفظ دکھاؤ صرف ان کے لیے دکھایا تھا تاکہ شور ختم ہو جائے رحمانی صاحب میں نے کہا تھا اس کا جواب کیجیے سوال یہ ہے بعد نماز جنازہ قبل کفن چند مسلوں کا ایسالے شراب کے لیے سورج فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور ایمان جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شر درست ہے یا نہیں پوچھا جا رہا ہے دیو بندیاں مکھی صاحب کرو کہ شرح کی شرا نا اللہ کے قرآن کا نبی کے فرمان تھا سیاح کے ترم <سلام> کا شرا ہے پوچھا گیا دخت جناب رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں نبی کا فرمان کی کہہ رہا ہے سیاحتا ہے اس میں کچھ حرج نہیں رحمانی صاحب جب تین متفق ہو تو بسم اللہ کر کے دخت کر کے کہجو کہ دفن جنازہ کے بعد دفن سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں کچھ حرج نہیں چگڑا مچ گیا جاب دوں اگلے جب دینا پہلے باقی گلا مناظرے کے اصول <سؤال> کا پتا ہونا چاہیے نہ میں اپنا ٹائم رحمانی صاحب نے دواب میں نہیں سمجھا میں اپنا ٹائم دا میری اکثر میں جاب دوں جواب دینا محمد بزرگوں دوستو بھائی اجیزوں گل تھری صحیح میں پوچھا گے بندہ وہی ہوتا جیسے اپنے دانے مکے ہونے لائف لاؤ میں اپنے دانے مکے ہونے کو آج ایسا حج نہیں ایسا حرج نہیں یہ بجائے میں آپ کا سننا چاہ جا نہیں مطلب تو آتا نہیں ہوں آگے آپ حج نہیں میں کئی کام دس دینا بھی حج نہیں ہو بالکل حج حج نہیں کرے گا گرانوان ہر جنی کی سلاح کیے گل یہ وی ہے کہ وہ مقابلے سے امر کے مقابلے دے اگر نہیں آ جائے تو پہلا قابل قبول ہوں ون نمبر ببھی کے مقابلے سے آ جائے تو قابل امر کے قابل صحیح ہوں گا. جنادے نماز جنادا مطالعے سب سنادن موجود نے نماز جنادے سلام پھر دعا مغنا دبن کو لکھنے پہلے کب دعا نہ منگو نجائے جنہیں سنتا کرنا نجائد لاکھو جاتی کرنا نجائدے جاتی کرنا نجائدے لجائز کا تو ہوگا سماج بنا دیں گے نہیں گھر سنت دیے یا باجو دیئے یا فر دیے یا وبا میں گیس دیے ہو رہے جہز کی ہرگی مبائے اور اگر اس کو علاوہ چلو گے سنت گے سنت نہیں اگر باجل سے کھاؤ گے باجو نہیں اگر فرض بھی کھاؤ گے, سنت بھی گے. نا, فر، نا, نا سنت نا مصحب اور مباد حا دعا لکھے بعد ہے پہلے منوقیہ کوئی یہ تسلیم کر بیٹھے ہو سلوان کوئی تسلیم کر بیٹھے ہو چکا میری چکا لی سب کا بنر کو سب کا سانیہ کاری سب کا سانسر کو مہدر سیم چکنی چل بتاوا دار دیوان کے لیے حج نہیں حج نہیں شہر ہے نہیں سنر ہے نہیں سوال ہے نہیں نہیں ہرج نہیں فلو پہلے یہ مساحب لو، وہ بھی کنڈا نکل گیا ہر ہرج نہیں فرض اور جماج کری کہ سنگت اور سنگت کا آبی کی نماز جنازہ پڑھیے آپ پڑھی نے آپ نماز جنادہ لکھا ہوئے کر لو بخاری تو کر لو مسلم تو کر لو تری کر لو جی مجھے ہونگیا کرے پڑے آپ کا بڑی دیر کی گل ہے میں تم تو کرتا ہو جائے بٹے جاتے پر میں پہنچا گے پیشہ لے کے کار وہ کر سکتے ہوا اپنا پیشہ ہوا یہ سر کیا گیا اس سب نے سب گرام سے سواگت کرو تشریح ہوئے گی جی دعوے جب دعوے کی تشریح ہوگی تو ہم نکلے سر حکومت نہ بخاری کو کٹو جاب فرقوں نے سلاح دین سیٹا نے سلاح سے آیا نکلے ہر دوسرے پاس دوڑ رہا یہ سمجھا بھی بیٹھے ہو کہ اس کو نہیں اس کو نہیں الگتا اور دعوی سات دو بنو کٹیا وہ تو حرج کوئی حرج ہوئی نہیں مبا ہے نہیں ہے نہیں نے یہ دس رہو لالیوں آپ اکیلے آپ کو تعریف کرنی پڑ گئی شانے ردو ترین میں جو نہ کرنا جہاں ابھی پڑ وہ بھی وہی بھی دردی کر سکتے جہاں محسوس پڑیں وہ بھی دسی گئی جانچ نہیں کر سکتے یہ بھی کالوار کرو گے حدیث مستفا کر کرنا تاریف کر کے پڑھو نہ کرنے وسیلے کی مار کرو نیچے پڑی موبا کی تاریخ پچیز پڑی جب رسوم پوچھا گیا پڑا سر وہاں دسیا جہاں پہ وہاں مجھے دسیا تو محمد ہوں وانوسلی وانوسلم اللہ رسول ہی کہیں بھی ٹائم کیپر صاحب صاحب مناظرے کے اصول کے مطابق جب کوئی مناظر دوسرے مناظر کو ٹائم دے دے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے اس نے ٹائم دیا ہے اسی کا جواب دے لیکن آپ نے اس کا جواب تو بس ادھر ادھر پڑھایا اب سن لو دیوبندیوں آج رحمانی صاحب نے بھی مان لیا اور پتاوا دار لگ دیوبند نے لکھ دیا کہ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے آج کے بعد تم لوگوں نے جنازے کے بعد دعا مانگنے والوں پر ستڑا نہیں لگانا نہ یہ سن لو کہ آج رحمانی صاحب مان گئے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا میں حرج نہیں اور جس میں حرج نہیں اس پر پتہ لگانے والا کون ہوتا ہے اب ذرا سنو رحمانی صاحب یہ ہے میرے ہاتھ میں مصنفی بنے ابھی صاحب میں حدیث میں سے پڑھوں گا حشیا نہیں پڑھوں گا نشکار کی حاشے میں لکھا ہے لکھو نبی کریم نے فرمایا ہو جنازے کے بعد دعا نہ منگو کیا میں نے کہا ہو جنازے کے بعد چلا اور اپنے ہاشیا نکال رکھتی ہوں اس کا حشیا تم لوگوں کا لکھا ہوا تھا کا ان کا حاشیا لکھا ہے ہم پر انسان لگاتی ہو اب سنو حدیث حضور کے صحافہ کیا کرتے تھے سنو باب مدینہ علم مولا کا امنام شاہ مرتا شع جگتا لا سکا اللہ علی لو اللہ حضرت عمیر بن سعید کہتے ہیں تو ماں علی جن الاجود مقدسے اربان سما مشا ہتو اکا ہو سکا لو ابا ہو اب دیکھا نہ جانا دن چل جاؤں سب پھر لہو تم بہ حضرت عمیر بن سعید کہتے ہیں میں نے علی مرتدا کے ساتھ جنازہ پڑا جس کا جنازہ پڑا جدید بن مقفر کا جنازہ پڑا انہوں نے چار تقدیریں پڑھی چار تقدیریں پڑھنے کے بعد جنازہ پڑھنے کے بعد چل پڑے چلنے کے بعد میجد کے قریب آئے اور میجب کے قریب آ کے انہوں نے گواد مانگی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے تیرے بندے کا بیٹا ہے تیری بارگاہ میں آج آیا ہے مانا اس کے گناہ افسر دے بارے درازے آر آر کے بعد چلنے کے بعد چل چار مجھے کے قریب آئے اور وہاں آ کے آپ نے سرو خاشی پڑنا اور بات ہے نبی کریم کا فرمان بتانا اور بات ہے اور سنو کیا ہے میرے ہاتھ میں مظاہر حق مسکار شریف کا ترجمہ یہ چیز تو من بندی کا ترجمہ کیا ہوا ہے اور نبی کریم میرے سرم کے ایک تھے ان کا نام تھا حضرت تلہا دن برا مسکار شریف کا ترجمہ مظاہر حق ہند پنجم انہوں نے شرح لکھی ہے حالات لکھے انہوں نے جن پنجم ہے صفحہ 311 ہے اس میں لکھا ہے حضور کے ایک صحابی تھے پندرہ دن براہ انصاری تھے حضور جب ہجرت سے جو مدینہ شریف آئے یہ کملی والے سے لپٹ لپٹ جاتے تھے ارب سب سے کیا آتا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے آتا مجھے آپ جو حکم دیں گے میں کروں گا حضور نے حکم دیا اچھا تیرا باپ کافر ہے جا کے قتل کر کے آلوار نکال لی بات کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے حضور نے فرمایا آجا میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں تیرا باپ اگر سے کافی ہے میں اس کو تیرے ہاتھوں قتل نہیں کروانا چاہتا یہی تلح دن بھر جب یہ بیمار ہو گئے مرد ان موت لاحق ہو گیا تو انہوں نے وسیعت کی دیکھو میرا جنازہ اگر رات کو ہو تو تنگلی والے کو نہ بتانا کیونکہ یہودیوں اور حسرات المرد کا خطرہ ہے کہیں میرے آقا کو ادار نہ پہنچا دے وہ انتقال کر گئے صحابہ نے رات کو رات ختم کر دیا صبح کو تنگلی والے علیہ وسلام ان کی قدر پر چل گئے اور قبر پر تشریف لے جائے اور نماز جنازہ پڑی اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا جو اے خدا طرح سے اس حال میں ملاقات کر پسینہ پوچھو ایک گا شادی کا حضرت تلحا دن بھر رہا ارے والے نے ایک بار دعا مانگی ہمیں ماں سر اٹھاؤ بخاری شریف بخاری نکالو بخاری نکالو بخاری شریف اٹھاؤ ہاں حضرت عبد اللہ بن نے جنازہ پہلازہ پڑھایا مولا محمد والا مولانا محمد مسلسل مارے میرے جمال جنا لے تو بات جواب مانگنا چاہ جی اگولی جو بندیوں آ کے دینا کہ ہر جالا کام اگر بےری کر لین جگہ کام اگر بےری کر لینا سنت والا نہیں جہد والا نہیں بہارا نہیں ہر والا نہیں سوا والا نہیں ہر جالا کام اگر کر لین اس کے دو بندی آزاد من نہ کریں بل بالکل سنگم ہو گئے ہر جگہ کام سارے سات لوگ بڑی نکال کرے گا ہوں مسئلہ آیا نماز جنادا تو بعد ہوں وہ بھی گل کہیں خبر دفن چاہ دفن تو پہلے زمدگی نے پہلے بھی بدن کرو سلام تو بعد دفن تو پہلے اور چابی دفن ہوا کہ ہریش پڑی جی اور دفن سات اپی تبدیل ہوگی مردے کو دفن کر لیا جاتا ہے مردے کو دفن کر لیا جاتی پوری کر لی جاتی جی ادو اصل <سؤال> بھی دعا مانگے ادو ابھی دعا مانگے رولا ادا نہیں پیگر کے فرمان کو گل ایک کہ نماز جناب تو بعد جی دعا اصل ہے وہ صرف کبر ہی ہے جنازا پڑھا گل میں اور اس منگی لفظ نہیں نکلے ہر بتا دو کر لیا یہ وزیرا تجربہ دریل دوسری بات یہ سو پہ اے جناب دوار کوئی ہے نردارو لا جاتی جناب سے کب نب نے جناب تھی نسکار بابے کی نہیں میرے تو نہیں پجا ہونی ہے یہ ہنپیاں ہے ہنفیاں جی ہنپی تو ہے پھر گل <سؤال> مل رہا ہے جیس ہنپی چھاپی ہیں مالکی ہمری ہے یا سننی ہوئی ہنپی نہیں پھر گل ہو رہی ملا کاری ہم لا رہے نک کی شرح کے شراب کے دراصل دادا پہ ایک گر شریت اس لیے جائز پہ جائے اسے نجائز آتے تو وہاں کا تارن ہو جائے نجائز منی جائے گی کہ جائز مانا جائے گا شریعت حرام آ کے پھر وہ حرام آ کے پھر وہ حرام منیا جائے گا اصول جناب پڑھی کیا جناب سام ملو گے کہاں سال سامنے ہو رہے پوری تیاری کر لو پھر آپ کا کرنا جس ویل اور نماز جنا دے پروجیکٹ سرام پھر بعد دفن کو پہلے پہلے منگنا نزدیک جائز اور جائز کوئی گناہ نہیں لفظ اے عربی اربی اے لکھو تو صحیح جی لکھے گا پڑھو ہاں وہی لفظ کر دو اے تو. بخاری تو پڑو. مسلمی چو کڈو مسلم چو کڈو مساضی کٹو مسلم کر دو لو میں تعلق پتا دینا وہی اربی پلا کے لفظ کرو محمد ہن وسلی ون وسلم کریم الحال ہی وسہد ہی اجمائن رحمانی صاحب نران نہیں لپا نبی کا فرمان نہیں لتا آ جا کے پھر تصا آخیا اور نبی کریم نے دفنوں بعد دعا منگی ہے رحمانی صاحب میں پوچھنا جنازہ نبی کریم نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا جنازہ نبی کریم پڑھائی کیا میں مالا علی تک عمل پیش کیتا علی یہ متدا نے جنازہ پر جگ سے جنازا پڑھ کے تور پہ تر کے مسجد کے نیڑے آ کے پھر کے دعا منگی اللہ الا اب عبدتا بب عبدتا اب اللہ اے تیرا بندہ تیرے بندے نے پتر مالا تیری بار گاہ چاہے گلا پہنچتے ابھی بھی جنازہ پڑھتے ہیں جنازہ پڑھنے کے بعد ابھی لوگ مسجد کے کول چھوڑے ہو جائے سفا توڑ کے سفا توڑن تو جنازہ اتنے مچ گیا سفا توڑا دی بار گاہ جان لا یہ تیری وار بارچایا گنا معاف کر دے سنو ملا جی گل لکھیے سنیا جی لا جت اے بادل جناز جنازے تو بعد میے کی دعا نہ منگا جے کیوں لے ان ہوں جزبے ہوں سیاد کا کیونکہ اس دعا منگ پہ شہر جنازہ ود گیا بکت اندر لوگ جنازے تو بعد ایک دعا منگتے سن جو سی کھلو کے ہاتھوں کے دعا مانگ لی شک کہ شاید جنازہ لمبا ہو گیا فرمایا کے دعا مانگیا کرو کنازے چھت ہونے کا شک پوے اور جس وقت امام فضلی نے پوچھو پہلے راست اٹھا کے دیکھو امام فضلی کو مان لے جنازے تو بعد گوا منگل نہ حرج کوئی نہیں جائے صاحب سور دار بندے مفتی صاحب لکھن جنازے تو بات دعا منگن سے حرج کوئی نہیں اور جناب بخاری شریف سنو کوئی نبی کریم احتوا دعا تو نہیں منگی حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا سنو حضرت طلحہ بن عبد بن اوقر مانے نے جنازا تین کتاب اور میں جنازوں پچھو سورت فاتحہ شریف پڑھی جی اے جنازوں بعد سورت فاتح پڑھتے اگوان لگتے ہیں اس آپس فاتحہ پڑھی ہے تاکہ پڑھنا سننا چاہے سننا چاہے بخاری شریف کیا کردہ تو کتاب بلا کیا پڑھتا ہوں کوئی ہے ہمت سے قرآن ریاض پیش کرو کوئی ہے ہمت کملی والے کا فرمان پیش کرو کوئی ہے ہمت حضرت ابھی پکڑ سکیم کا احساس دکھاؤ حضرتمان جنازے شریف کے دکھا کہ حضرت کے عبد اللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا تو بعد فاتحہ شریف پڑھی فاتحہ شریف پڑھ کے اعلان کیا تاکہ تنوں پتا لگ جائے اے سنتوں اللہ ہمارا کام ہے سمجھا دینا چلن جا دل کرے جا دل کر دہمانی صاحب تصے جواب دینا کہ جب آخیا اللہ نے مت فلاطن ہر چراجے کو بعد دعا منگنے والا سائل ہے کہ نہیں دسو امرا چراجے دعا منگنے والا لٹار ہے کہ نہیں یہ جواب دینا پہلوانی صاحب جہاں رب نے آخر ہے جدو بھی تسی دعا منگو میں تبھی دعا نو قبول کرتا دسو اللہ تعالیٰ نے برما جراجے تو بعد کیا رب سن رہے نہیں جوابی صاحب چاوڑیاں نہیں لے لوگ کا سمان لیا نبی کا سمان لیاؤ چلو میں حدیث پیش کی تھی. کریم نے جنازہ پڑیا جنازہ پڑھ کے ہر چڑ کے دعا منگی اڑی مرتبہ علی یہ مرتبہ نے جنازے تو بعد ترے تر سور کے دعا منگی اے دسو میں پوچھا پرا نے چاہا اضاف کر رہتا سب سب سطح کے پاس نے کیا اضافہ فرق تھا مسلا کا میں اپنی کمر جانے وسلم اللہ اور رہوں کا سب کر رہا ہوں اللہ ندیم بلّہ رحم نبی اور کریم اللہ شاہ کری پر ہمارا نہیں بزرگوں دوستوں بھائی چاہیے صاحب ہیں جو ساعت ساعت جا کر پڑھی اور قبل کے دفن تو بقول کے نارے پڑھی اور ہزور ہے سردو سلام نے نہیں پڑھی حضور ہے سردو سلام کے ایک نے پڑھی حلام کا فرمان اور اپنا بکور ایک ساپی کا چل گئے آ گیا میں بچاؤ ہو رہا جب دوسرا ہے نویزرمان صاحب نے گاؤں گا شاپی کا فرماندیہ والے کو بعد ہماری ہوگیا رواج ضرور چیزیں یہ سمجھ رکھ کر دے دسو کہ نہیں سننے دے یا نماز جنادے تو بعد انہیں ہاتھ اٹھا کے دعا سننے دے گا نماز جنادہ بات تو پہلے بھی بھی آگے رہے. گیا. ہی کرو اگے دعا نہیں بڑھتے دعا گیگر نے بڑھایا ہوتا پھر شاید دوا ہجت ہو دو جاتی دلیل باقی قبول ہو دل نسل جا رہی ہیں یہ تو وتیرا ہے کر سکتے باقی قرآن دیر جتر جی جب بخاری نے جاب کرتا میں سلاد دے گا دیکھو سلاد ہے جناب دے عجاب فراہتا میں سلاد ہے کتنا خراب تھا میں نے سلاد دے, دے بخاری نے مطلب کو کر دو لوگوں کو ایسا جب کوئی جواب لو جب ہمیں اپنا بناؤ یہ بخاری تو نہیں مسلم تو نہیں انجیتو نہیں نسائی تو نہیں یہ بخاری مسجد کا جان کو رہا پتا لگاقی ٹکراو ہے محمد ہی اکمین رحمانی صاحب نے کہا کہ نبی کے فرمان نبی دے عمل کے سیادی کے عمل کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو گیا رحمانی صاحب تسی گل کرو مرضی تو ہم ٹکر نظر آنی آئی ہے میں نبی کریم کا فرمان کے نبی کریم نے جنازہ پر کیا موں گی حضرت عبداللہ عبد اللہ کے متعد کی کماندے کیا بخاری کی سنن پر میں آپ کو کیا کروں گا بخاری کی میں سنن پر بت لیا ہوں رحمانی صاحب چھوڑا حق تلا محمد ابن بشار بسا کال حق تصل ہندول کال حقلا چوبتو ہم ساد ابن ابراہیم ہم تلح کال سب تو تاثر اب محمد اگنوشی اباس سے پیچھے درازہ پڑھا سا کارا پھر پڑھا کی پڑھیا تو فاطیا تل کتاب فاطیہ شریف پڑھی فاتیا شریف پڑھ کے انہیں ایران کیا سکال تو لگ جائے اے میرا کام نہیں انہیں ہاں سنت یہ سنت ہے پیچھوں فاطہ شریف پڑھنا سنت ہے مہمانی صاحب اج لکھ دو تو بعد فاطہ پڑھنا سننا پہ سوچا جنازہ پڑھان تو بعد الیج شیر خدا ترے تر کے مجھے کول آئے مجھے کے جناز دعا منگی چلا ہوں نہب دے گا نازا دے چل جاؤں سب چیز جالا یہ گنا بخش تیرہ بند تیرے بندے کا پتر ہے جناجو دعا منگے اسی بھی جناجیوں پیچھے دعا منگنے ہو ابھی بارگاہ چلہ کی بارگاہ چا منگنے ہومت والے دن جیتے علی مرتزا رکھی سانوں وہ رکھی کیونکہ جنازوں پچھے دعا منگی حضرت بینا بینا نے کیوں اس واسطے جنازہ پڑھایا نہ جنازہ اصل, کیا سی؟ اصل جنازہ سیابا والا یا اصل جنازہ کملی والا کیونکہ اصل جنازے تو بعد بعد جنازہ ہوں سی مسئلہ والا جنازہ, جنازہ پڑیا جنازہ, جنازہ پڑھ کے کملی والے آیا میں پوچھا سائل ہے کہ نہیں میں پوچھا لاچار ہے کہ نہیں دعا منگنے والا جب نہیں آیا میں پوچھیا رباڈ جدو دل کرو دعا منگو میں قبول کرنا جواب تفسیر کی کرتا کتاب فرق تھا جی سلاخ فاری ہو جائے نماز جناز نماز تو فارغ ہو جائے تو جاب مل گئے سُبْحَانَ اللّٰهِ وَعَلَى رَسُولِهِ تَسْلِيمًا تَسْلِيمَاتٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا سُبْحَانَ الَّذِي مَارَادَ وَمَرَادُهُ هَلَاكَهُمْ اَمِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَعَلَى رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ وَنَامَ عَلَى ذٰلِكَ الشَّاهِدِيْنَ وَشَاهِدِيَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى دوست اور فرایا نے سرب تو سر جنازہ پڑھ لین تو جنازہ پڑھ لین تو سورت خا دیا پڑی اس بعد سیاپی بگول گل جڑی سی دے مطابق نہیں اگر میں ثابت پیغمبر تو کر دیا کہ جنابے کے بخاری جگہ ثابت کر دیا کہ جنادے کے سورت پھا دیا پڑی سانے کہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے اسی بات آیا واقعہ کل یہ بات دیے یا پیسے دیے یا جنادے آپ کو جنادے سلام سورت بات دیں بخاری تو میں نہ کر دیا کہ مکیا انام دیا گا مزہ قبول کرنا گا کر مکھی ہے نماز جنادے اسے لوگ نماز جنادے بخاری ہے بعد ہی دسا گا بھی کسی کو تو میں دسنا سابت کرنا آپ کی ہوں ملو نماز آپ نماز جلانے تو بخاری اور جیڑی رواج تصا پڑھ دیو شاید اندر ابراہیم بھی ہوا پڑھی ابراہیم شہید ہے یا کبھی تو کبھی اور میں تمہیں دسا میری کتابیں لکھا موجود ہے سنگت کی بات نہیں ہی مک لینا جی سہی پیش کرنا تھے جی گجر ہے اور رماندار درم ادارے سوال کا در ودارے وہ بھی گل مکھی تو دوسری گاصورت ماٹھ ما نماز جرادے فاطیہ جہیے نماز جرادے سدت جہی جڑیے وہ کون سمجھتے سیاپا پڑھیے سیاپی پڑھیے اسلام پڑھ کے بند کر دیے احمد صدیق کے لیے رواج پڑھیے عمر فاروق کے روایت پڑھیے عثمانے نبی کے رواج نہیں پڑھیے الی ارطلاف کے لیے رواج نہیں پڑھیے استاد واجدہ جدادا ہی ہے بڑا جس واسطے دوامی کلاں نے پڑھی وہ سمجھ کرنا پتہ لگ جائے گا کہ اس عمل <سؤال> وہی عمل ایتو عمل جس نے ہے نماز جنازے دے وچ استاد فرماتے ہیں نماز جنازے تو بعد اے میرے کول بخاری موجود ہے اے صفات کی غرہ جس پہ قرتے ہو اے حاضر نہیں اے بخاری ہے اس کا تو فائدہ تے لحاظ پھر انا جب اپو کوئی تھا نہیں اے جی مقابل کرتے قبول پہلے سونا ایسا دو کہ نماز جناب دفن کرنے بعد جس ویسے پیغمبر یہ واج ہے یا وہ فائدہ ہے کہ بند کرو گے پتا لگ جائے گا منسوخ رسول اہل کریم احمد فوز بلا سمی علیم شیبان رضیم بسم اللہ رحیم کچھ بھی بتاو اتارزاد رحمانی صاحب فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر ایک راوی ابراہیم ہے وہ سی نے یہ فرمایا کہ رحمانی صاحب بسم اللہ دسو کن آخیا کہ راوی زئی تھے بسم اللہ کسی بھی الزام لانا جانداری ہے نبی دیا جسا بیان کرے اور سی ہے اور بخاری شریف کا روی آج تک روک پہنچا بخاری کرو بخاری کبو کیونکہ بخاری جریف کی دشا صحیح ہے کہ جب بخاری شریف تو جراز وباد خاطہ شریف ثابت ہو جائے تو ثابت سنت بھی سننا ہوگی ابراہیم شریف کٹو کتے لکھا ہے ابراہیم رابطی سات کا اپنا حضرت تل ہاتھ روایت کرتا ہو صحیح سے بیان کرو بیان کرو ابراہیم نام ہے کئی ہے سات کا اتنا حضرت تل ہاتھ رواج کر مارا ابراہیم شریف سے کرو بیان جنازے سنت ہے سبحان اللہ جنازے اپن نہ سننا پہ کمرا بادشاہ ملے نہیں بچے واسطے آئے اور بارد بارد جنازے دیا کن تقبیر نے پہلی تقدی تو تیسری تقدی تو بعد چوتھی تقبیر تو بعد رحمانی صاحب تے جنازے کے طریقے کے ویچتے سورت فاطہ آئی کوئی نہیں رحمانی صاحب کس پورا جنازے سورت فاتا پڑنا سننا گو کیونکہ تیس جناز پڑھتے نہیں جاتے پڑھو اب تو جنازہ پڑنا آج جناب ابھی جناز کا پڑیا کریں گے جب لگی ساتھ نہ چڑیا جاؤ چھوانی صاحب میں پوچھا اے فرمان جنازے تو بعد دعا والا سائل ہے کہ نہیں بس یہ میرا سوال ہے جنازے تو بعد دعا منگ والا سائل ہے کہ نہیں اے جواب دینے رحمانی صاحب ہر میں عرض کر رحمانی صاحب پہلے جاب دوں گے یہ چلن دیا گے نہیں اگے چلنا ختم جوابی شہید مالی شہید احمد اصل صاحب تو میں رہیے آپ خالی شہید میں بولے ایک رشا بنا نہیں ٹھیک ہے الحمد للہ الحمد للہ کئی بات بہن اور شاہدی ہمارا محمد ابالا عالم سیرنا مولانا محمد ہے کہ جنازہ پڑھ لینے تو بعد بات اصل آتے جنازہ پہ اسے بخاری کو پڑھیا ہے نماز پڑھاتے تو بعد لفظ ہم سن لو ایسے تو آپ کیا بخاری لے لو سنر بڑھا دوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ایک منٹ سلا دل جناتا نہیں یہ ہے آ دل کتاب جاتا دل کو جڑی بندہ صحیح کرے جہاں بندہ نبی ندی حدیث نال فراڈ کرے وہ بندہ کون ہے سنو نفظ صاحب حیثیت میں میں جنازہ پڑھیا خنفاطلی عبداس سن میں پڑھی نماز خنفاطلی عبداس سن اتنے عبداس کے پیچھے الگ جناز جاتے نے ایک جنازے پہ میں ایک جنازے دی نماز حضرت عبداللہ بن عباس پیچھے پڑھی اس نے بتایا منا کی دیو نور السلے موسور سڑی الماطوف انل محتوف علے بے زمان چھ کا مطلب پہلی چیز پہلے بعد با چیز بات ہے حضرت عبد اللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا پڑھا. سنت سنو تسی بھی اپنے آپ کی اخوا دیو بندیو. اسی سنی بھی اپنے آپسی اخوا چھوڑا ہے غیر مکل دین کا ہنسی گیر مقل کرنے ہنفیو تا جنازہ حلت کہ جنازے پڑھنی سنت نہیں جنازے فکس سورت فاتح پڑھنی سنت کوئی نہیں رحمانی صاحب اجی مرضی ہے کر دیا کر دیا اپنے برا دیا ہال تک وہ بزرگوں کا جواب دے کے چلو یہ سرو اس بغیر کوئی اور گل کی تھی میں نہیں چلن دیا گاؤں ہم اپن سڑتے وسے ہوا ہوا دیکھوں گا رہی ہیں ہم کبھی اللہ کا جی وہاں کریں گے محمد اللہ <سؤال> مسلح اللہ سے نام مولانا محمد امان سے نام مولانا محمد امان مسلح میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے رقیبوں میرے آزاد میرے محمد اصل صاحب میرے چند یہ بکاری پی جلد سب بابو کلا کتابہ بادل جنابا کوئی وہ موجود ہے بادل چراہ جنابا نے بجائے بادل جنا سلام پہ پڑھی کہ نماز جنادہ کی پڑھیے یہ پڑھیے اور اسی ہے یہ موجود ہے سو جب کتابے یہ نماز جنا دیا تو اس کو پہلے سورج بہت نمبر لے پی اس کو پہلی حدیش ہے دوسری حدیش یہ سمجھ آ گئی کہ تصا نماز جنا دے میں وہ جو بعد دینا تھا رہا یہ میں جاننا چاہے اللہ کا قرآن میں نہیں مان آ رہے ہو سب کم تو چلا دے جب اس میں واقع پڑے ہو بات باہر ہر بارہ شرابر لگا سکتے تو بھیا چار ہزار بھی جیسے جانا تھا کرنا زیادہ جناب سے بہ سکتا تو زیادہ جناب کر دے ایسے ہم نے بتائے تر سچا سے میں جھوٹا تو بھیا چار ہزار بھی ہوئی کر چار چھولے منیا چار زین میں بے بندے بھی پھٹے ٹھکانا چاہنا ٹھکانا چاہنا جناب میرا ٹھکانا جناب دل یہ چاہنا چار ہزار بھی دینا نمدہ رحمانی صاحب نے کیا روپیہ پانچ ہزار دینا کہ جی پر بعد لکھ دو چار ہزارے کرو پان لائن لکھا چلو آگے بنگے جاؤ لوگ لکھا بعد نماز جنازہ ایک کہ نبی کریم نے جنازے دعا منگی روپیہ بنیا دس ہزار جنازے بعد تر کے دعا منگی روپیہ بنیا پندرہ ہزار آج میں آخیا تھی لفظ کا تجزہ کرو میں نور الانوار پڑھی نور الانوار پڑھ کے میں دسیا پہلی چیز پہلے بعد والی چیز بعد چانی صاحب نے کہ نہیں ازا کن تو میرے سلاح فخ سلو وجوہ کُن حضرت مفسرین اٹھا لو مفسرین آرتے نے اضا ارب تون جدو نماز کا ارادہ کرو پھر وجوہ وجوہا کُن قرآن کہ اضا تو سلاح تو جدو نماز ہو جائے فن تا شیرو جاؤ تو نماز پڑھ کے, کے پہلے تم سب درشا رو اور جدا تم کھانا کھا لو جدا تھی کھانا کھا لو کھانا کھان کے بعد سب درشہ رو کسرو جلاجوں پیچھے گوا منگانا ہے جلاجوں پیچھے ہے نہیں